جی تو ابھی اس آیت سے اللہ قیامت کے احوال بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے احوال کیا ہوں گے قیامت کب آئے گی دیکھیں ان کا معنی کیا ہے بے شک اور یوم ال, یوم کا معنی دن الفصل فیصلے کا دن کیا ہو جائے گا فیصلے کا دن کانا نی پاتا کانا کا معنی ہے ہونا کون سے ہے ہونا کا تھا یہ اس میں آلہ ہے اعلی جانتے ہیں اعلی جی اس میں اعلی میرا وقت معلوم کرنے کا اعلی تو اب مانا یہ بنے گا بے شک جو فیصلے کا دن ہے کا نمی اس کا وقت مقرر ہو چکا ہے ٹھیک ہے یوم اب اس دن کی تشریح کی جا رہی ہے وہ دن کیسا ہوگا قیامت کا دن مراد ہے یوم الفصول سے مراد قیامت کا دن ہے تو اس دن کیا ہوگا حالات ہوں گے قیامت کے کیا حالات ہوں گے تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے یوم یوم یوم کا مانا دن اب یہاں پر درجم, ترجمہ کریں گے جس دن قیامت کے دن فیصلہ ہو جو فیصلہ ہے قیامت کے دن اس کا وقت مقرر ہو چکا ہے جس دن یوم کا معنی کیا کریں گے جس دن یون فقو کا معنی ہے پھونکنا پھونکنا سور سر کہتے ہیں سر جس کو ہم اردو میں باجا کہتے ہیں यह یہ سینگ کی شکل کا ہوتا ہے سینگ کی شکل کا یہ حضرت علیہ سلاۃ والسلام کے ہاتھ میں یہ چیز ہوگی ٹھیک تو جس دن پھونکا جائے گا پھر سور اس سینگ میں اس سور میں حضرت اشرافیل علیہ سلاۃ والسلام اس میں سور پھونکیں گے ج مسا کا مانا یہ بابے ذرا بھائی یزریبو سے اتا یتی اس کا مانا ہوتا ہے آنا تو تو تم سب آؤ گے افواجا فوج درپوج تم سب آؤ گے فوج درپوج یوم سور پتہ تو نہ افواج اب اس کا یہ ترجمہ بنے گا جس دن سور پھونکا جائے گا پتا تو نہ ہو تو تم فوج در فوج آؤ گے اچھا یہ جو سور ہے نا حضرت اصرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے سور یہ دو مرتبہ ہوگا کتنی مرتبہ ہوگا دو مرتبہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی سارے لوگ مر جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے آسمان پھٹ جائے گا ہر چیز پناہ ہو جائے گی اس کو عربی میں کہتے ہیں نفخ خے اولا عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں نفخ خ پہلی مرتبہ سور پھونکنا تو اس میں سارے لوگ پناہ ہو جائیں گے عالم کے اندر جتنے لوگ ہیں جنہیں چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری پناہ ہو جائے گی ثانیہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا ثانیہ اس میں سارے کے سارے لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو یہ جو آیت ہے نا یوم سور افوا جا اس میں ثانیہ کا ذکر ہے نقصانیہ کا کیا مراد کہ جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم سب کے سب پوچھ درپوچ آؤ گے استاد محترم تشریف لا چکے ہیں آج اتنی ہی کافی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Yeah <smart noise>